السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرکز واشهد أن محمد ربه ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبصم منهما رجالا كثيرا ونساء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 ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم, إبراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم, إبراهيم انك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا انلا ما علمتنا انکا انتر علیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد الاخضة من لسانی یفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفته ونفثه بسم اللہ الرحمن ارحیم ما یعت الماہ کے ادارک ان شکر تم بآ من تم بکان امباہ شاکرن علیمہ شیطان انسان پر جو اپنے جال پھینکتا ہے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 دو طرح کے بدرتوں کو رواج دیتا ہے اور دو فرقوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اور دو بدرتے جاری کرتا ہے ایک تو رافی جن کے اندر ماتم سینا को भी نو خانی اور تبرا جیسی ودایت کا جال پھینکتا ہے اور پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور دوسرے ناسری جن کے دلوں میں اہل بہتے رسول کی عداوت ہے دشمنی ہے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 اللہ رب الرعزت نے بارہ مہینے سال میں پیدا کر رکھے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ تیرے بارہ مہینوں میں سے فلاں مہینہ منحوز ہے تو یہ اللہ تعالی کو چیلنج کرنے اور اس کی تخلیق کو دلکارنے کے مترادف ہوگی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 بعض لوگ منگل کے دن کو اور بعض بدھ کے دن کو منحوض تصور کرتے ہیں اس دن شادی بیاہ کا اہتمام یا سفر کا قصد ہرگز اختیار نہیں کرتے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک تدخل ہے اور اللہ رب العزت کی غیرت کو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 اللہ تعالی کی تخلیق میں ایک ایپ جوئی محسوس ہوتی ہے اور بہت سے شرعی نصوص کا انکار بھی بخاری مسلم میں رسول اللہ سم کی حدیث ہے لا ادوا ولا تیورت بلا حامت ولا صفرہ آپ نے چار چیزوں کی نفی کی لا ادوا ایک تو ادوا نہیں ہے ادوا کا معنی کسی مرض کا متعدی ہونا ادوا سے مراد یہ ہے کہ کسی کی بیماری دوسرے کو لگ جائے اور پھیل جائے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی مرد متعدی نہیں ہوتا بلا طیارہ اور نہ ہی برشگونی کا کوئی تصور ہے کسی شے کے منحوز ہونے کا عقیدہ کے نقصان دہ ہونے کا عقیدہ بالکل خلاف شریعت ہے اور توحید کے تطادم کے خلاف بلاحانہ تھا اور نہ ہی ہاما ایک جانور ج اپنی زبان میں الو کہتے ہیں جاہلیت کے دور میں الو کا گھر کی چھت پہ آنا جب گھر کے قریب اس کا آواز نکالنا منہوس تصور کیا جاتا تھا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 اور کسی بھی شے کو اپنے لیے نہ حس تصور کرنے کا یہ توکل کے خلاف ہے توحید کے منافی ہے اور اس کی حدود شرک کو جا کر چھونے لگتی ہیں اور بندہ شرک کے جال میں مبترار ہو جاتا ہے آ... لہذا ایسے ہر عقیدے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور لوگوں کو اللہ تعالی کے توکل پر اور توحید خالص پر تربیت دینی چاہیے تاکہ ان کے عطائد فاسد نہ ہوں اور ان کا ایمان محفوظ رہے کیونکہ عقیدے کا بگاڑ ساری نیکیوں کی بربادی کا سبب ہے جس بندے کے عقیدے میں فساد آ جائے اس کی نمازیں روزے حج و زکوٰۃ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اور تمام عبادت رائے گاہ جاتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا بگاڑ ہے خاصرت دنیا بناخرت کہ بندے نے دنیا میں محنت کی اور وہ ساری برباد ہو گئی اور قیامت کے دن بھی اسے کوئی اجر و ثواب نہ ملے گا یہاں بھی خسارہ اور وہاں بھی خسارہ لہذا تبکر کی قوت اور ایمان بلّہ کی پخت کی اور اپنے عقائد کی اصلاح یہ ہماری اولی ذمہ داری ہے مگر آج یہ قوم بری تھوڑا بدعقیدگی کے جال میں پھنسی ہوئی ہے اور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 ایک انسان اس قدر گر سکتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے کپڑے کو اپنی لیے مشکل پوشا سمجھے اگر آپ کا کبھی سندھ کے اندرونی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو مختلف درخت آپ کو ملیں جن پر دھاگے لپٹے ہوتے ہیں اور کپڑے معلق ہوتے ہیں باندھے جاتے ہیں یہ بھی ایک بد عقیدگی کی انتہا ہے یہ کپڑے اور دھاگے ہماری مشکلات کو ٹال دیں گے کپڑوں اور دھاگوں تک اور درختوں تک مشکل پشا قرار دیا جاتا ہے اور یہ عقیدہ تو جاہلیت کے دور سے ہی ایک عمومی شکل اختیار کر چکا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا اور کچھ نئے لوگ جو مکہ کی فتح کے موقع پر اسلام لائے تھے آپ کے ساتھ ہو لیے آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے فوراً بعد رسول اللہ علیہ سلم نے حنین کا قصل کیا تھا اسی سفر میں جنگ ہنین ہوئی تھی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 کچھ وقت کے لیے اپنے ہتھیار لٹکایا کریں اور ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے اور ویسے بھی یہ سفر ابھی وادی حنین کا ہے اور جہادی کا سفر ہے کیوں نہ کوئی رخت مقرر ہو جائے نبی نے اسلام سے عرض کیا کہ اجادان کمال رسول اللہ صلی وسلم ہمیں بھی ایک ذاتِ انواد دے دیجیے درخت ہمیں متعین فرما دیجیے جیسا کہ مشیقین مکہ کا ایک ذاتِ انواد درخت تاکہ ہم بھی اس درخت کے ساتھ اصل حق لٹکائیں اور وہ کامیابی کی ضمانت ہو رسول اللہ نے شاد فرمایا قول و کمہارا کا بنو اسرائیل موسا علیہ السلام اج النا اراہن کمالحم علیہ تمہاری یہ بات بالکل بنی اسرائیل کی بات کے مشاہرے ہے انہوں نے بھی موسا علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا اج النا اراہن کمالحم علیہ کہ جیسے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 اس حدیش میں یہ واضح اشارہ موجود کیونکہ بنی اسرائیل کا مطالبہ ایک پورے عراق کا تھا اور ان نئے صحابہ کا مطالبہ ایک درخت کا تھا تو کہاں ایک درخت اور کہاں پورا معروف مگر آپ وسلم نے دونوں مسالموں کو برابر قرار دی یہ شر کی بربادی اور تباہی کی ایک واضح دلیل ہے اس شرک حجم میں چھوٹا بڑا دکھائی دے سکتا ہے مگر با اعتبار انجام دونوں برابر ہیں دونوں تباہ کرو ہیں اس لیے اس قوم کو سمجھنا چاہیے مگر افسوس کہ آج جگہ جگہ ذات انوات موجود اور قائم ہے اس دور میں ذات انوات سے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 وہ اس دور کے مشرق تھے یہ آج کے دور کے مشرق ہیں. اور کتنی خطرناک بتاقیدگی ہے اللہ تعالی پر توکل نہیں اور نہ ہی یہ عقیدہ کہ خیر و شر تو اللہ تعالی کے امر سے آتے ہیں خیر اور شر کے فیصلے نہ کوئی درخت کرتا ہے نہ کوئی دھاگا کرتا ہے نہ کپڑے کی پٹی کرتی ہے تو اللہ تا فرماتا ہے افسوس کے ان لوگوں نے رب العالمین کے ساتھ ان دھاکوں اور پٹیوں کو برابر کر دیا ہے جو مقام رب العالمین کا ہے وہ ان دھاگوں اور کپڑوں کو دے دیا گیا درختوں کو دے دیا گیا یہ بد عتیدگی کی انتہا ہے تو لا ادوا والا تیار نہ آپ کو مرض متعدی ہوتا ہے اور نہ ہی برش گرمی کے نہوسل کسی چیز میں پائی جاتی ہے ہمارے عقیدے کا عالم یہ ہے کہ کبے کی آواز سے ڈر جاتے ہیں یہ ہی آواز بھی نہ ہنسل الو کی آواز بھی نہ ہنسل کالی بلی راستہ کاٹتے یہ نحس سی تر جاہلی عتی آج بھی کسی نہ کسی صورت موجود ہے تتور طیر ان سے ماحول ہے اور تیر پرندے کو بھولتے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ لوگ کسی ارادے سے کسی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 یہ پرندوں سے فال لینا اور پرندوں کی حرکات کو اپنے لیے شگون سمجھنا خواب ان نیک شگون ہے یا بشگون پرلے درجے کا شرک ہے آج بھی بہت سے لوگ پرندوں سے پھال لیتے ہیں اور مختلف دکانوں اور فٹ باتوں پر بیروبیے بیٹھے ہوئے گندے کپڑے گندی شکلیں اور ان کا رخ کیا جاتا ہے ان سے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اور پھر وہ لوگ توتے سے پوچھتے ہیں یہ شخص جو آیا ہے اس کی قسمت کا حال بتاؤ لیکن انسان نے اس قدر یہ انسان مر چکا ہے دل مردہ ہو چکے ہیں بد عقیدگی کا راج ہے کہ ایسے غلی سلین لوگوں سے اپنی مشکلات اور اپنے مستقبل کے حوال معلوم کرنے کے لیے ملاقاتیں کی جاتی ہیں اور وہ لوگ مستقبل کا حال توتے سے پوچھ کر بتاتے ہیں سمر دتن و اصفل اسافے نے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 آئیے ایک بشارت ان لوگوں کے لیے سن لی جائے جن کے عقیدے ٹھوس ہیں جن کا اللہ پر تبکل کامل ہے رسول کریم سے ایک موقع پر ایک جماعت کا ذکر کیا دراصل میں قیامت کے دن مختلف امتوں کی تعداد کے حوالے سے بات کی یا تو آپ نے خواب دیکھا یا اللہ رزد نے وہ قیامت کا منظر آپ کو دکھا دیا رعید النبین ماح الرحت کچھ انبیاء کو دیکھا اور ان کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہے پچیس تیس افراد کی وعید البین وہ ماحول انجروم اور ارجن کچھ انبیاء کو دیکھا جن کے ساتھ دو یا ایک لوگ کھڑے ہیں بس و عید نبی جن مرے سما کچھ انبیاء کو دیکھا جو اکیلے کھڑے تھے پوری زندگی توحید کی دعوت تھی ایک بندے نے مان کے نہیں دیا سیامت کی جن تنہا کھڑے ہوں گے یہ نبی نا, ناکام نہیں ہے بہت ہی کامیاب ہے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 یق جنت بغیر حساب ہیں میری اس امت میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو جنت میں بلا حساب داخل ہوں اللہ ان کا حساب نہیں لے گا انہیں عذاب دیے بغیر جنت کا داخلہ عطا مان جائے گا ان کا حساب لیے بغیر جنت کا داخلہ عطا مان جائے گا ستر ہزار افراد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 دکانیں سے جا کر بیٹھے ہوئے دم کرنا تعویز لکھنا اشتہارے کرنا ان ڈاکوؤں کا یہ طریقے واردات لوگوں کو لوٹنے کے لیے اور لوگ ٹوٹ رہے ہیں ایسوں کا قسط کرتے ہیں کہ جا کے ان سے تعویز لیں دم کروائیں اور شریعت اسے حقیقت توکل کے منافی قرار دیتے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 کسی کو کہنے کی کیا ضرورت کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت یہ لوگ جنہوں نے بلا حساب جنت میں جانا ہے یہ ان کے تبکل کا آگم ہے اور ان کی توحید کی پختگی ہے اور ان کی غیرت توحید کا مشتمہ ہے دوسری خوبی بلائے ترون پرندوں سے فال نہیں لیتے اپنے رب پر تبکل کرتے ہیں کلو یا کما یا کوئی پرندہ ان کے عقیدے پر وار نہیں کر سکتا بلی کالی ہو سفید ہو کوئی پرواہ دیں رب پر تبکل ہے خیر و شر اللہ کے اندر سے آئے گی اس میں کسی پرندے کا کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں تو ان کے عقیدے بہت ہی ٹھوس ہیں کسی درخت کو متبرک سمجھنا کپڑے کو متمرک سمجھنا دھاگے میں بیٹھنا بالکل ان کے عقیقوں سے خاری ہے بات اپنے رب پر تبکل کرتے ہیں بلا ایک طرو اور تیسری خوبی یہ ہے کہ آج سے داغ لگوا کر علاج نہیں کرتے یہ علاج اگر اگرچہ ثابت ہے یہ آٹھ کے داغوں کا لیکن چونکہ آٹھ اہل جہنم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 اور چوتھی چیز وہ اللہ رب الیہ تبقل ہو اپنے رب پر تبکل کرتے ہیں توقل کیا ہے توکل یہی ہے کہ اللہ سال نے جو اسوار دیے ہیں انہیں بروئے پیر لاؤ بروئے پیر لا کر تبکل کرو جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے ایک عقیل و تبکل اگر اونٹ پر سوار ہو اور مسجد آر نماز کے لیے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 دواؤں سے علاج کرو تو علاج کر کے تمکل کرو یعنی کہ دواؤں کو چھوڑ دو کہ اللہ پر تمکل ہے یہ حقیقت ہے تمکل نہیں ہے یہ اسباب بھی اللہ کے عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسباب عطا کرتا اسباب کو اپنانا یہ عین ہے ہاں ایسے اسباب جو اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا نہیں ہیں. ایسے اسباب جو شریعت کے خلاف ہیں انہیں اختیار کرنا توقع نہیں بلکہ میسیت اور گناہ بلکہ بعض اوقات و اسباب جو ہیں وہ کفر اور شرک کی بادی میں دھکیل دیتے ہیں اور عام طور پر یہ اسباب درگاہ اور قبروں کے مجاگروں میں نظر آتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں تو جو حلال اسباب ہیں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 آسان حساب ہوگا آسان حساب کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ سرگوشی کے انداز میں بندے پر گناہ پیش کر دے گا ہر گناہ کا بندے سے اقرار قرار دے گا اور آخر میں فرما دے گا کہ میں نے سب معاف کر دی یہ آسان حساب مشکل حساب یہ ہے کہ اللہ تعالی گناہ کو پیش کرے اور بندے سے پوچھے کہ تو نے گناہ کیوں کی ہے اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا اور یہ مشکل حساب اللہ کے پیارے دینا اور اپنے لیے آسان حساب کی دعا کیا کرتے تھے اللہ حاصب نے حساب میں یہ سیکرا یاد میرا حساب آسان لینا میرا حساب آسان فرما دے یہ بہت بڑی بشارت ہے اور اس کے اہل کون لوگ ہیں جو توحید کے تقاضوں کو اتنی گہرائی سے سمجھیں اور انہیں پورا کریں وہ لوگ قطر کسی خیر کے مستحب نہیں ہے جو کسی بھی شے کے بارے میں نہ ہنس یہ مدر کی میں مبتلا ہے سفر کا مہینہ آ گیا جناب یہ مہینہ منحوس ہے شادی بیاہ نہ کیا جائیں کاروبار نہ کیا جائے کوئی لمبا سفر نہ کیا جائے منگل ہے بدل ہے ان دنوں میں بھی نحس پایا جاتا ہے شرک ہے یہ اور یہ اللہ تعالی پر توقول کے منافی ہے ایسے لوگ قتل کامیاب کے ہوں گے پرانے بات میں دو چیزیں مجبور ہیں انما نما توہر ان تمہارا شگون تمہارے رب کے پاس ہے اور ایک مقام پر فرمایا کہ تمہارا شگوم تمہارے اندر موجود ہے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 تو یہ بھی انجام بار میں خیر ہی خیر اور اگر تمہارے اندر معاشیتیں گنا شر کو کفر بھرا پڑا ہے تو یہ سبون تمہارے اندر موجود کوئی فتنہ آتا ہے کوئی عذاب آتا ہے تو اس کا سبب تم خود ہو ظہر فی برے مرپ بما بر قسبت عید الناس اور خشکی میں فساد رونما ہو چکا وجہ کیا ہے بما قسبت عید الناس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 صبح صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا اس لیے یہ نقصان ہوا اپنی معصیتوں پر غور نہیں کرتے اپنی سیاہ پر غور نہیں کرتے یہ تمہارے اندر موجود ہے تمہارا شکل تو خود تم توبہ مسوخ کرو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو توحید کے تقاضوں کو سمجھو معصیتیں ہیں گناہ ہیں سچی توبہ کرو تاکہ اللہ رب کو تم پر رحم آ جائے اور تمہاری جو مشاکت اور مسائل ہیں وہ ٹل جائیں اور تم آفیت اور آسودگی میں آ تو پھر جو عقیدے ہم نے بنا رکھے ہیں ماہ سفر کے تعلق سے یہ خالق اور مالک کی معاشیت ہے اللہ تعالیٰ کو تلکارنے کے متراتے ہیں اس کی تخلیق کو چیلنج کرنے کے متراتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا تو نے سفر کا مہینہ بنا دیا نہوسر سے فرق نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے سارے دن مبارک ہیں ساری گھڑیاں مبارک ہیں ساری ساق با برکت ہے سارے مقام با برکت جو قصور ہے یہ کمی بیشی ہمارے اندر ہے ہمارے اعمال کی صورت میں اگر ہم اعمال سازا کریں گے تو اللہ راضی ہوگا رحمت بھرے فیصلے فرمائے گا اور اگر نا کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا پھر مختلف آزادوں پر ٹوٹ پڑیں گے تو ہمیں اپنے اندر کا جائزہ لینا چاہیے گناہ ہو ہو ہوں کی ہو توبہ کرنے لے رجوع اللہ کر لیں اللہ سے ڈر جائیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں اپنی اصلاح کر لیں سدھر جائیں پوری طرح تاکہ دنیا اور آخر جو ہے وہ آفیت میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے رحمت برے فیصلے ہمیں حاصل ہو جائیں اللہ باقی توفیق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال ہے اللہ رب العزت ہمارے احوال پر رحم فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ عقیدگی کی لائنوں سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں سادے کی توفیق ادا فرما دے اقول قولی